قربانی واجب کی کیا صورتیں کسی شخص پر اگر قربانی واجب اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے تو اس کا حکم کیا اللہ اکبر قربانی واجب ہونے کی صورتیں وہی ہیں جو زکات کی لیکن فرق یہ ہے کہ زکات میں سال بھر گزرنا ضروری ہے لیکن قربانی میں, ایام میں بھی اگر وہ اتنے مال کا مالک ہو گیا کہ جس پر زکات واجب ہو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اس میں تو ایک سال گزرے گا لیکن یہ سال گزرنا شرط نہیں ایام النہر میں وہ اتنے مال کا مالک ہو گیا تو اب وہ اس پر قربانی واجب ہو گئی اسے قربانی کرنا ہوگی ایک بات تو یہ سمجھ کوئی شخص اگر قربانی نہ کرے تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایام النہر میں قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک کا بالا کے دربار میں جانور کا خون بہانا سب سے بہترین عمل ہے یعنی قربانی کرنا اور فرما جس پر قربانی واجب اور وہ اگر قربانی نہ کرے تو حضور نے خود ہی فتویٰ دے دیا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ سے نکل جائے نکل جائے ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہیں رہا کہ جس پر قربانی واجب اور وہ قربانی نہ کرے اور اگر بن اس نے قربانی نہ کی بعد میں مسئلہ پتا لگا جانور رہ گیا قربان نہیں کر سکا تو جانور کو صدقہ کرے بعد میں مسئلہ معلوم ہوا کہ قربانی بازی تھی میں نے قربانی نہیں کری اوسط ایک اچھی قربانی کی رقم طے کر لے اور اس کے بعد میں وہ رقم جس سے قربانی کرنی تھی اس کا اور توبہ کرے تو اس کی جان چک جائے گی